بل الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قابل احترام صدر مجلس شعیب عبد السلام شلفی حفیظ الله دیگر علمائے کرام میرے محترم دینی بھائی اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی انسان کو دی ہے اور اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پوری زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرے دنیا کی زندگی خود مقصود نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے دیا ہوا سرمایہ ہے تاکہ اس سرمایے کو ایک انسان کامیابی والی تجارت میں لگائے اور اس کے ذریعے سے آخرت کا فائدہ اور نفع حاصل کرے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب انسان کی ناکامی اور کامیابی کے مسئلے کو ذکر کیا تو وقت کی اور زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خسر آمنوا وعملوا الصالحات وطواصل بالحق وطواصل قسم زمانے کی انسان خطارے انسان گھاٹے میں ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے لہذا اس صورت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی زندگی اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی عمر کو وہ ضائع کر دیتا ہے ناکامی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے سرمائے کو ایسی چیز میں لگائے جس سے سرمایہ بھی ضائع ہو جائے اور اس سے نقصان ہو جائے اور فائدہ حاصل نہ ہو اس سرمایہ کے غلط استعمال کرنے سے خود سرمایہ ضائع ہو جائے نقصان ہو فائدہ ضائع ہو جائے اور اس کا وبال بھی اس کے اوپر آئے لہذا ایک انسان تجارت کے پیسے کو ایسی تجارت کی بجائے جس میں نفع ہونے والا ہے اس سے زہر خرید کے کھا لیں اس نے پیسہ بھی ضائع کیا اور اپنی زندگی بھی برباد کر دی اپنے آپ کو حالات کر دیا وہی پیسہ اگر صحیح استعمال کرتا صحیح تجارت میں لگاتا اس کی زندگی کو فائدہ ہوتا اس کو مال زیادہ ملتا اور بہت ساری خیر اس کو مل سکتی تھی لہذا انسان اگر اللہ کی دیوی نعمت کو خیر کی بجائے شرم استعمال کرے مقصد کی بجائے مقصد سے دور کرنے والے اور مقصد کو ضائع کرنے والی چیزوں میں استعمال کرے تو اسی کا نام ناکامی ہے لہٰذا اللہ تعالی نے فرمایا وہ لافر إِنَّ انسان الفی حسر قسم زمانے کی وقت کی قسم دہر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے کیوں وقت ضائع کر دیتا ہے اس کے پاس یہ زندگی ملی ہے اس زندگی کو آخرت کی بجائے دنیا کے لیے پورا سچ کر دیتا ہے اور پھر جب آخرت میں پہنچ جاتا ہے دنیا پیچھے چھوٹ جاتی ہے اور جو آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی تھی اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے ایک انسان آخرت کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کرے سب سے بڑی اصل بنتی ہے ایک آدمی ہندوستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں رہنے کے لیے جاتا ہے وہاں پیسہ کماتا ہے اور وہ جو پیسہ ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے یا اپنے پہلے ہندوستان بھیجتا رہتا ہے بیوی بچے بھائی یا جو بھی اس کے رشتے دار ہیں دھیرے دھیرے وہاں سے پیسہ بھیجتا رہتا ہے اور یہاں وہ پیسہ جماتا ہے کوئی آدمی وہاں سے کہ بھائی یہاں ایک بنگلہ لے لو سعودی میں ایک اَسی سی موٹر کار لے لو ایسے جگہ رہ رہے ہو جس میں دس دس آدمی ہیں کیوں اتنی تکلیف سعودی میں رہ کے اتنی تکلیف وہ کہتا کہ یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے مجھ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے مجھ کو دو سال تین سال یہاں رہنا ہے اصل میرا گاؤں وہاں ہے میرا علاقہ وہاں ہے میں یہاں کم سے کم میں اپنا گزارا کر لوں گا اور یہاں اپنا پیسہ میں سارا سنبھال کے رکھوں گا بچی ہوئی اصل زندگی تو وہاں جینا ہے یہاں تو جاب کے لیے آیا ہوں یہاں میں کام کے لیے آیا ہوں یہاں میں رہنے کے لیے نہیں آیا وہی بات جو ایک آدمی سعودی جا کے سمجھتا ہے امریکہ جا کے سمجھتا ہے دبئی جا کے سمجھتا ہے دنیا میں آخرت کی نسبت سے جو کہ بڑا مسئلہ ہے کیوں نہیں سمجھتا ہے یہاں آنے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں جانے والا نہیں سب مرنے والے میں ہمیشہ جینے والا موت کی بات بھی نکلتی ہے تو دوسرے ذہن میں آتے ہیں مرنے والے یاد آتے ہیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے حتیہ کہ جنازوں میں بھی جاتا ہے اور قبرستان میں بھی بیٹھتا ہے تو سیاست اور موبائل اور نہ جانے دنیا کی خوراکات اور سیاست کی باتیں کرتا ہے موت کو یاد دلانے والی جگہ میں بھی موت کو بھول کے دنیا کے اور مال و دولت اور دنیا کے وسائل اور اسباب کے بارے میں بات کرتا ہے بے فکری بے فکری انسان کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے پہلے آدمی غافل ہوتا ہے پھر فاسق ہوتا ہے پھر ہلاک ہوتا ہے پہلے غفلت آتی ہے غفلت سے انسان کے اندر لا پرواہی اور گناہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو اس کی زندگی میں آتا ہے اور جب گناہ اس کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا انساسا هم هم هم فاطق اور ان لوگوں کی سرامت ہو جانا ان لوگوں کی سرامت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے جو اللہ کے باب میں اللہ کے معاملے میں غفلت میں پڑتے ہیں کل ادین الس اللہ جو اللہ کو بلا بیٹھے تو نتیجے میں دنیا میں سزا کیا ملی فنسا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی کے معاملے میں غفلت میں ڈال دیا وہ آخرت کو بھول بیٹھے اپنے امال کی اللہ کے سامنے جواب دہی کے بارے میں لا پرواہ ہوتا ہے اپنے اعمال کے دنیا میں اور آخرت میں وبال کے بارے میں بے پرواہ ہوتا ہے بے فکر ہوتا ہے تو جب ایک انسان اپنی زندگی میں جو امال وہ کر رہا ہے اس کے انجام اور اس کی جوابی کے سلسلے میں لا پرواہ ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے بے فکری آزادی پیدا کرتی ہے ایک معمولی اکاؤنٹنٹ ہے کوئی پوچھنے والا اس کے اوپر ہوگا تو اکاؤنٹ کلیئر رکھتا ہے نہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو کیا ہوا دنیا میں سزائے ملی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا انفو سا اللہ نے خود ان کے معاملے میں ان کو بھول میں ڈال دیا فاسکون یہی تو فاسق لوگ ہیں یعنی فاسق آدمی کون ہوتا ہے جو اپنے انجام کو بھولتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کو بھولنا کیونکہ اللہ حساب لینے والا ہے اللہ کو بھولنا حساب لینے والے کو بھول جانا حساب سے بھی غفلت پیدا کرتا ہے اسی لیے صورت الفاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں کیوں لازم کر دیا گیا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اس کے امال کا بدلہ ملنے والا ہے کتنے لوگ جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کی لیکن یہ نیکیاں ان کو دنیا میں کچھ ملتا نہیں ہے وہ یوں ہی خاموش دنیا سے چلے جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں اپنی زندگی کو ظلم و زیادتی میں اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں اور موج مستی میں جی لیتے ہیں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا اور کون کو کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں ہوتا ہے تو بدلہ انسان کو دنیا میں نہیں مل سکتا ہے اصل بدلے کی جگہ قیامت کا دن ہے آخرت ہے اس لیے ہم کو ہر رقم یاد دلایا جاتا ہے کہ مال قیوم ایک رب جو رب العالمین ہے وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے وہ صرف دنیا کا مالک نہیں ہے وہ دنیا کے تباہ کرنے کے بعد جس دن آخرت نئے سرے سے سارا نظام بنایا جائے گا یو الارض غیر جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے اور سارے بندے اللہ رب العالمین اس ایک اللہ جو بڑا زبردست غلبے والا ہے اس کے سامنے سب کو پیش کیا جائے گا ہر رکعت میں یاد دلایا جاتا ہے بدلے کے دن کا مالک یہ یاد دلاتا ہے کہ آدمی کا کوئی عمل دائیں نہیں ہوتا ہے اور آدمی کا کوئی گناہ یوں ہی نہیں جاتا ہے اس کا جواب اس کو دینا ہے لہذا دنیا کی زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ہے دنیا کی زندگی موج مستی کے لیے نہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہم دنیا کی ناز و نعمت اور یہاں کی چیزوں کو جمع کرنے میں لگ جائیں کھائے پیے خوش رہیں اور اللہ کو بھول جائیں یہ کتنی بدبختی انسان کی ہے کہ نعمت پانے کے بعد نعمت دینے والے کو بھول جائے اور نعمت میں کھو جائے وہ نعمت میں کھو جائے اور دینے والے کو بھول جائے آپ خود اپنے حال پر غور کریں اگر گھر پر گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے آپ بہترین ان کی پسند کی چیز لائیں جو سالوں سے ترک رہے اور آپ ان کے سامنے لا کے پیش کریں بیوی کو دیں بچوں کو دیں بھائی بہن جو بھی ان کو دیں اور وہ اسی میں اتنے کھو جائیں کہ آپ کو بھول جائیں آپ کو برا نہیں لگے گا برا لگتا ہے آدمی کو کہ میں نے لایا اور آدمی چہرے سب کے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھ کو بھی دیکھے کہ میں لایا کوئی یہ تو کہے کہ ماشاءاللہ کتنی کتنے سالوں سے میں طرف رہا تھا آپ نے کتنی بڑی چیز لا کے دے دی ایک جملہ تو ہو دل میں ہوتا ہے چاہے زبان سے کہیں نئے نہیں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے دل میں ہوتا ہے اسی لیے چہرہ اداس ہو جاتا ہے جب کسی کی طرف سے اس کے احسان کے سلسلے میں جوابی طور پر تشکر کے کیفیات اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین اتنی نعمت ہے اور اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ حق کو مانے بندے میں اعتراف نعمت کا شکر اس کے اندر ہو کیوں اس لیے کہ اللہ پھر اور دے اس کو اگر وہ لائق ہے اللہ اور دے ل عشکر تم لزی اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت کو اور بڑھائیں گے دنیا میں آدمی کتنی نعمت استعمال کرتا ہے بد یہ ہے کہ منعم کو بھول جائے اور نعمتوں کو یاد رکھے انہیں کھو جائے واقعی اللہ کا بندہ کون ہے واقعی اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت پانے کے بعد نعمت ہر نعمت اس کو منعم کی طرف دینے والی بنے کمال ایمان کیا ہے کمال ابدیت کیا ہے کہ ہر نعمت اس کو نعمت میں کھونے کی بجائے وہ نعمت میں کھو نہ جائے نعمت میں سوجن کے نتیجے میں صحابہ کو, آپ کے حال کو دیکھ کے ترس آیا کیونکہ صحابہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں کاٹا بھی چپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی تکلیف صحابہ کے لیے بڑی تکلیف تھی جی. جہاں تکلیف نبی کو ہو تکلیف وہاں صحابہ کو ہوگی آپ نے کہا اللہ کے کہ رسول آپ کی اتنا ہو جائے اتنا کیوں اور آپ کی تو مفرت بھی ہوگی آپ کو تو جہنم سے ڈرنے کا اور یہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہمارا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کا تو ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اللہ نے آپ کی مفرت کر دی ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاب شکور کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں یعنی اللہ کی طرف سے انعام ہونے کے بعد سب سے بہترین چیز کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی مغفرت کا ذریعہ آپ کو بنا دے کہ آپ قیامت کے دن اس امت کے قبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی سفارش کریں گے آپ جنت کا دروازہ کھلائیں گے آپ کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے ٹھیک ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پھر بھی عبادت کریں گے کہ ایک انسان واقعی جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ظاہر و باطن کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں دے دیتا ہے تو پھر مغفرت کے وعدے کے بعد بھی وہ شکر کے بہانے اللہ کی عبادت کرتا ہے کیوں اس کے اس کے دل کی تسکین اس میں ہے اس کے لیے عبادت صرف جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اس کے لیے عبادت دنیا کی جنت ہے اس کے لیے عبادت کرو ہاں چلو جنت ملے گی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنا پڑے گا اس کے بغیر وہ نہیں ملے گا تو اس کے لیے عبادت جنت کے لیے ایک کوپن نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو چلو اپنے کو جنت مل جائے گی نہیں اس کے لیے دنیا کا سکون عبادت ہے کہ اگر اس کو بتا دیا جائے تیری مفرت ہو گئی کنفرمڈ ہے تیرے لیے جنت اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تب بھی وہ کہے گا اگر میں عبادت چھوڑ دوں تو میرے لیے دنیا کی جہنم ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال ابھی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بہا اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو ہم کو راحت پہنچا یعنی نماز جب میں پڑھوں گا تو اس کو راحت ملے گی میری راحت میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے جو الکو رسوائنی سلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے مومن وہ ہے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نوٹ گننے ہمارا حال کیا ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن آدمی کیا کر رہا ہے اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے تجارتوں میں مال و دولت میں اور نہ جانے کی خراپات میں کتنے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں ارے بھائی چلو نماز کے آخری اوور ہے ہے نا فائنل میچ ہے بھائی آزو بازو دونوں کی آخری اوور ہے بہت زبردست میچ ہے بتائیے ہم کھیل تماشے کے لیے زندگی کے مقصد کو اگر قربان کریں تو ہم لوگ تماشے کے لائق ہیں جنت کے لائق نہیں ہیں اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے دنیا کی زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ ایک آدمی مقصد سے کم تر چیز میں اس بڑی نعمت کو سرف کرتے ہیں من حسن اسلام المر ترک ما مالا نانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے مقصود کے علاوہ کسی چیز میں صرف نہ کریں ما جو مانا اور ماں نے بیان کیے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں تو آج مسلمان کہ نماز سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے نماز تو مولوی صاحب اور جو صاحب ہیں اور کچھ ریٹائرڈ حضرات ہیں جو فرض کفایت کی طور پر ساری بتی کی طرف سے پڑھنے رہے ہیں خصوصاً عید کے دن میں تو اد کی نماز کے لیے جانا ہوں فرد والے تو وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کام نہیں وہ نماز پڑھتے ہیں آج یہ آج مسلمان کا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ کی عبادت اپنی زندگی کا مقصد عا بنا ہے جس کو اللہ نے مقصد بنا ہے۔ وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوت المتين وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون میں نے جنات اور انسانوں کو تو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں ر میں نہیں چاہتا کہ وہ رزق میں لگ جائے میں ان سے رزق کموانے کا میں نے رزق کموانا ان کے لیے مقصد نہیں بنایا نہ وہ اپنے لیے رزق کو مقصد بنائیں نہ میرے لیے اور میرا ارادہ یہ بھی نہیں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ کو کھلائے گا کوئی جو چونٹیوں سے لے کے آسمان و زمین کی جو مخلوقات ہیں اڑنے والے پرندے سمندر کی مچھلیاں اور انسان اور رینگنے والے جانور کیڑے مکوڑے پرندے سب کو کھلانے والا ماں کے پیٹ میں پرورش کرنے والا جہاں پر کوئی مول نہیں ہے وہاں اللہ تعالی پالتا ہے بغیر دانت کے بغیر کھائے پیئے نو مہینے تک اس کو سنبھال کے رکھتا ہے وہاں پہ وہاں ارید اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائے رضا دلق یہ تو اللہ ہے جو بار بار کسرت سے رق دینے والا ہے اور رزاق میں تکرار اور کسرت دونوں آتی ہے فعال کے وزن پر ہی ہے ایک بار دے دیا بانا ایسا نہیں ہے کھارا کھارا کب سے آپ پوچھیں کسی سے ایک آدمی سے آپ پوچھیں آپ ایک دین اجتماع میں دروس میں آدمی آتا کتنے بار جانے کا اب کتنے بار اس کو پوچھا آپ کتنے جب سے پیدا ہوا بچپن سے جب سے داد دی اللہ نے اس سے پہلے سے کھارا کبھی بور نہیں ہوتا اور ہفتے میں ایک بار کو دینی درد میں بلایا جاؤ تو بار بار کیا جانے کا دن میں چار بار یہاں بار بار ہے اور یہاں چار بار ہے ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا اور ادھر ادھر کے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں ادھر ادھر چل جاتا ہے آپ بتائیے زندگی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رزق کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی ایک بڑے مقصد کے لیے دی کہ بندہ اپنے وجود کو اللہ کی بندگی میں دے دے اور انفلا و نو سخی وہ محیا و, و مما بلا <عزیز> آپ کہہ دیجیے ان فلاسی میری نمازی میری قربانی جانور دبا کرنا حج کے مراسب وہ محیا اور میرا جینا مرنا سب اللہ ر بلا میں جیتا ہوں اللہ کے لیے موت آئے گی اللہ تعالی کی بندگی پر مروں گا اور اللہ کے موقع تو جان بھی دے یہ زندگی کا مقصد ہے لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں ان عبادات میں میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کے کسی معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ وہ بدا علی کا علم تو اسی کا مجھ کو آرڈر ہے اسی کا مجھ کو حکم ہے وہ ان اولمسلم اور اس حکم کا ماننے والا سب سے پہلا میں کوئی مانے نہ مانے سب سے پہلے میں مانوں گا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہماری زندگی کا مقصد دین ہے ہماری زندگی کا مقصد آکرت ہے ہماری زندگی کا مقصد توحید اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی سنتوں کی تابع ہو کر اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ رب العالمین اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے اور اس طرح کے دینی اجتماعات میں چاہے وہ جہاں بھی ہوں ہم سب کو تھوڑا سا وقت نکال کے وہاں پہنچنے کی تو بھی کتا فرمائیں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور مزید ہم کو اس طرح کی دینی مجالس میں بار بار آنے کی تو بھی کطا فرمائیں ابو الراض اور علی و